السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها امما رجالا كثيرون ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان الله وقولوا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ان لله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعد فان اصدق الكلام كلام الله احسن الهديه هديه محمد صلى الله عليه وسلم بشغل امور محدثاتها بكل محدثه بدعه بكل بدعه ضلاله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 بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ جمع بتایا گیا تھا اللہ عزت نے تعارف اپنے بندوں کے سامنے ہی پیش فرمایا ہے جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت زیادہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے باسفر تیرا رب بڑی وسیع اور کشادہ مغفرت والا ہے گرحم تیرا رب بہت ہی بخشنے والا بخشنے کے بعد اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے ڈھاپ دینے والا ہے بہت ہی بخشنے والا اور بخش کر محبت کرنے والا ہے اللہ دین اشرف حسین اللہ تخنتر رحمت اللہ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے بہت زیادہ گناہوں کے ذریعے نفسوں پر زیادتی کر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو کی رحمت کیا ہے ان اللہ بلا شبا اللہ تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے جب آدم لو بالا تنوبوں کا مستقفرتا نہیں آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے تو ایک بار مجھ سے استغفار کر لے سچا استفار میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا تعارف اللہ اب رزت نے اپنی ذات کے حوالے سے خود ہی پیش کیا ہے جو اس شریعت کی سماحت حسر رحمت کی دلیل ہے میر اسلام کا ارشاد بھی ہے کہ انا نبی میں توبہ کا نبی ہوں میرے دین میں توبہ کے بڑے مواقع ہیں جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس میں توبہ کا راستہ بہت ہی آسان ہے اس کے باوجود اگر ہم توبہ اور استغفار سے دور رہیں تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہوگی بہت بڑی شکاوت ہوگی شری نسوس کا مطالعہ کریں یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ رب العزت بندوں کو بخشنا چاہتا ہے اور معاف کرنا چاہتا ہے جس کے کچھ مشاہد ہم نے پیش کیے تھے ایک نقطہ اور قابل توجہ ہے اور وہ ہے وہ رات جس کو اغل لیالی ہونے کا شرف حاصل ہے زمانے کی تمام راتوں میں سے سب سے قیمتی اور مہنگی رات سید اللیالی وہ رات جسے تمام راتوں کے سردار ہونے کا شرف حاصل ہے لہلت القدر ہے القدر خیر من الف شہر یہ ایک ہی راج ہے لہرۃ القدر کی یہ ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل اللہ رب العزت نے اس رات کا سب سے اہم وظیفہ توبہ استغفار قرار دیا ہے ہماری ماں سیدہ عیشہ صدیقہ طاہرہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا ایک سوال کے ذریعے حل کروایا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا تھا ان ادرک نئی لدری فما اقول اگر میں شب قدر کو پالوں کیا کہوں اور کیا کروں اس رات میں اپنے پروردگار سے کیا چیز مانگوں فرمایا کہ قولی ایشہ بار بار یہ کہتی رہنا اللہ عندہ کا افو الفو فاف و اے اللہ تو عفو ہے گناہوں کو مٹا ڈالنے والا حب العفو تجھے معاف کرنا بہت ہی پسند ہے گناہوں بٹا ڈالنا تجھے بہت ہی پسند ہے فاف و میرے گناہوں کو مٹھا ڈال اور مجھے بخش دے بہ ان تدمت اللہ تو رسو ہے اللہ رب العزت کی نعمتیں اگر شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکو گے اس سے ماننے کے لیے بہت کچھ ہے اور اس کے, اس کے پاس دینے کے لیے لامدنا ہی خزانے موجود ہیں مگر عائشہ آج کی رات توبہ اور استغار کر لو اپنے گناہوں کو بخشوا لو یہ عقل لیالی ہے سب سے مہنگی رات سب سے قیمتی رات جسے کھونے کا انسان تصور نہیں کر سکتا تو اس رات اللہ تعالی نے جو ہمیں دعوت دی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ گناہوں کی بخشش ہے کہ آج کی رات گناہ بخشوا لو اور گناہ واف کروالو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پر العزت کس قدر چاہتا ہے کہ میرے بندے گناہوں سے پاک صاف ہو کر میرے پاس آئیں گناہ بخشنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے یم تو باللیل بن لوب النہار اور یم تو یادہ بن اللیل وہ تو دن چڑھتا ہے تو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کر لے رات چڑھتی ہے تو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا رات کو چھپ کر توبہ کر لے ہاتھوں کا پھیلانا اس کی کیفیت اللہ کے علم میں ہے ہمیں خبر دی گئی کہ اللہ رب العزت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن ہاتھوں کا پھیلانا یہ ایک امال شفقت اور محبت کی علامت ہے اللہ رب العزت ہر قسم کی تشبیح سے پاک ہے لیکن ایک انسان جب کسی کی طرف مشتاق ہو بچہ اپنے ماں باپ کی طرف مشتاق ہو تو کس طرح فرد محبت سے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے وہ ذات تشویش سے پاک ہے کہ ان اس کا ہاتھ پھیلا دینا اس کی محبت اور کمال شوق کی علامت ہے گویا اس بات کا منتظر ہے کہ بندے توبہ کریں اور میں بندوں کو معاف کرتا ہوں تو یہ ساری فسائل اس امر کی موجب ہیں کہ ہمیں اس گوشے سے غافل نہیں رہنا چاہیے غفلت کے متحمل نہیں ہے بلکہ توبہ اور استفار کا معاملہ ہمیشہ جاری اور قائم رکھیں انی اطوب و اِل اللہ پھر یوم میں اطمر پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو دفعہ استغفار کرتے تھے اور سو دفعہ توبہ کرتے تھے ہم گناہ اس سے کہیں زیادہ توبہ اور استغفار کے مستحق ہیں یہ باب ہمیں ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے اور ہر آن یہ کوشش ہو کہ اللہ تعالی سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں توبہ استغار کا ایک بہترین محل نیکیاں انجام دینے کے بعد ہے. آپ قرآن کی تلاوت کریں تو فارغ ہو کر توبہ کریں نماز پڑھیں تو فارغ ہو کر توبہ کریں شریعت سے یہ بات بہت سے دلائل سے ثابت ہوتی ہے اگر عمل صالح کی انجام دہی کے بعد توبہ کریں گے تو یہ خال کائنات کی دوہری خوشی کا باعث ہوگا ایک تو نیک عمل بذات خود اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کا موجب فرمایا نلدین آمن وامل حادم الرحمان جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے رہتے ہیں رحمان انہیں محبتیں عطا فرمائے گا انہیں رحمان کی محبت حاصل ہوگی اور رحمان ان کے لیے اور بھی بہت سی محبتیں پیدا کر دے گا ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی محبتیں اور پھر اس کی محبت کو زمین میں اتار کر گاڑ دے گا جماعتات حجر و شجر ریت کے ذرے اور پانی کے قطرے اس بندے سے محبت کریں گے یہ عمل صالح کی برکت ہے کہ یہ محبتوں کے حصول کی بنیاد ہے اور اگر عمل صالح کی انجام دہی کے بعد توور استغفار کر لیں تو یہ مزید اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خوشی کا موجب ہوگا اللہ افرحم توحبت اپنے ہی اللہ تعالی سب سے زیادہ خوش اپنے بندے کی توبہ سے ہوتا ہے تو ایک تو عمل صالح اس کی خوشی اور محبت کی اساس ہے اور عمل صالح کے فوراً بعد توبہ اور استغفار مزید اس کی رضا اور محبت کا موجب ہوگی شریعت میں اس کے مذاہب یعنی مثالیں موجود ہیں ببل اسہار جو اللہ تعالی کے متقی بندے ہیں بوقتے سحر کو استغفار کرتے ہیں بسری کا قول ہے کہ مدو سلاد ہوں میرا پہلے وہ نمازیں ادا کرتے ہیں طلوع سحر تک اللہ تعالیٰ جب بھی اٹھا دے اٹھ جاتے ہیں اور تحجد کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ سلسلہ طلوع سہر تک جاری رہتا ہے جالا سو استف جب تحجد سے فارغ ہوتے ہیں تو استغفار شروع کر دیتے ہیں راتوں کے سجدے اور قیام ان کے اندر تکبر پیدا نہیں کرتے کہ ہم نے ایک بڑا تیر مار ڈالا بلکہ لمبے لمبے سجدے کرنے کے بعد اللہ تعالی سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں معاف کرتے یہ ایک عمل صالح کی انجام دہی کے بعد استغفار ہے حج میں اس کے مظاہر موجود ہیں فائدہ آفت میرا فن فت گول ہوا ہے حرام جب تم عرفات سے کوچ کرو مزدلفہ کی طرف مشر حرام جو مزدلفہ کی مسجد ہے وہاں اللہ کا ذکر کرو عرفات سے مزدلفہ کی طرف اور ویسے جب حاجی عرفات سے نکلتے ہیں تو اپنے گناہوں کو بخشوا کر نکلتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اتاؤن غبرہ بالکل اختار الارض میرے یہ بندے زمین کے کونے کونے سے آئے ہیں میرے پاس ان کے بال خاک آلود ہیں اور ان کے قدم گرد و غبار سے اٹھے پڑے ہیں اور ایک حدیث میں ماں ارادہ اولا ان کا کیا مقصد ہے یہ کیوں آئے ہیں اور ایک حدیث میں بلم یارونی فقی فلو انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اگر مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر اہل موقف کو اہل عرفات کو معاف کر دیتا ہے بل حج المرور الجا جنت خالص حج کا بدلہ تو جنت ہی ہے جس کی اساس گناہوں کی بخشش ہے لیکن توبہ اور استفار کا معاملہ کتنا موقد ہے کہ ابھی, ابھی گناہ بخشوا کے نکلے ہیں اللہ مشار حرام مزدلفہ میں آ جاؤ اور مشار حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور آگے فرمایا کہ تم آفی ہو پھر تم کوچ کرو جہاں سے لوگ کوچ کرتے ہیں یہ کوچ دوسرا کوچ ہے جو مضدلفہ سے منا کی طرف ہے اور استفار کرو مضطلفہ میں پہنچ گئے مغربی شاہ ادا کر لی اور رات بھر کے لیے سو گئے یہاں کی خوبصورت ادا راتوں کو سونا ہے یہی اللہ کے پیارے پہ کی سنت جو لوگ سنت کے دشمن ہیں وہ یہاں بھی جاتے ہیں نفل بڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ بدعت پہاڑوں پر چڑھتے ہیں وہ کنکریاں چننے کے لیے جنہیں کسی قدم نے روندہ نہ ہو یہ سوچ بھی بدعت رہتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالح کے سب سے بڑے حریث مستفیٰ پہنچ کر مغرب ادا کرتے ہیں عشاء ادا کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں تاکہ صبح کو جلد بیدار ہوں اول وقت میں نماز پڑھ لیں اور دس الحج جو حج کا مشکل ترین دن ہے جس میں جمرات اور کوبرا کو گینکریاں مارنی ہیں اور حجامت حلق یا قصر کروانا ہے طواف افادہ کرنا ہے صفا مربا کے بیچ سعی کرنی ہے ایک تھکا دینے والا دن اس دن کے لیے سو جائیں اور فجر کو جلد بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کریں جب مزدلفہ کا قیام ختم ہونے کو آئے اور مینا کی طرف کوچ کرنے کا وقت آ جائے تو اللہ استغفار کرو ایک عظیم عمل اختتام پذیر ہے ایک عظیم دیکھی تم نے انجام دے دی عرفہ گزار کر مصطلفی کی رات بھی گزار لی سنت کی تباہ کرتے ہوئے اور اب مصطلفہ کا عمل اختتام پذیر ہے تو اس عمل کے اخیر میں استغفار کرو اور استفار کرتے ہوئے منا کی طرف روانہ ہو جاؤ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نیکی کے انجام دہی اور اس کے بعد استغفار یقیناً یہ دوہرا ایک سبب ہوگا اللہ کے ندا کا اور اس کی محبتوں کے حصول کا پیارے پی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وزو کرتے وضو سے فارغ ہو کر دعا پڑتے اللہ مجاللی میں من, من متوحرین یا اللہ مجھے اپنے طواب بندوں میں شامل کر لے تواب کمانا توبہ کرنے والے متطرین میں شامل کر لے یعنی پاک صاف ہونے والے یہ پاکی اور صفائی صاحری بھی ہے اور باطنی بھی شاہری پاکی اور صفائی ہر قسم کی نجاست سے ہر قسم کی گندگی اور پلیدگی سے اور باطنی صفائی جو ہے وہ گناہوں سے بدعقیدگی سے شرک و بدع سے اور معصیتوں کے تلبت سے وزو کے بعد آپ یہ دعا کیا کرتے تھے ایک دعا یہ بھی ثابت ہے سبحان لا اللہ الا انت اسرو کباطوب الیک یہ دعا کفارہ مجلس بھی ہے اور بوجھو کے بعد کی دعا بھی ہے اس کو یاد کر لیجئے اس میں بھی استغفار اللہ کی تسبیح کا اقرار و اعتراف اس کے وحدہ لا شریک الح کا اقرار و اعتراف اور پھر اسکفر کاتو وہ ان دو مارے کا دور عقیدوں کے اس بات کے بعد بخش اور مفرت کی طلب کہ یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں تو ہر عیب سے پاک ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ تو اکیلا معبود حق ہے باقی سارے معبود باطل لہذا اس اقرار کی برکت سے اس عقیدے کی برکت سے میں تجھ سے سارے گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ گزو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ حرک العزت اس دعا کو ایک سخت بہت ہی پاکہ اور مقدس کاغذ پر لکھ لیتا ہے اور پھر اس پر اپنی مہر لگا دیتا ہے فلم یوکوم القیام ہے اس مہر کو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکے گا گویا اس بندے کے خاتمہ بالخیر کی مہر لگ گئی ان نمل امال بال خواتین بندوں کے اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر کچھ بندے زندگی بھر نیک عمل کرتے ہیں لیکن عین موت کے وقت کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور وہ ایک ہی گناہ ان کی زندگی بھر کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے اور کچھ بندے زندگی پر گناہ کرتے ہیں لیکن عین خاتمے کے وقت کسی نیکی کو اپنا لیتے ہیں اور وہ ایک ہی نیکی ان کی بخشش کا باعث بن جاتی ہے وہ ذات مطلق اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے اسے چاہے ایک ہی نیکی پر بخش دے اور اس کی رحمت کی فصرت تو یہاں تو مر لگ گئی سفیا سوری کا قول ہے کہ صلح صالحین کی آنکھوں کو جس قدر خاتمے کے تصور نے رولایا ہے کسی اور چیز نے نہیں رولایا ہمارے اسناف جس قدر اپنی موت اور اپنے خاتمے کے وقت کو یاد کر کے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں موت کے وقت کیا ہو جائے کیا کر بیٹھے جو زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دے جس قدر آنکھیں خاتمے کا سوچ کر روئی ہیں کسی اور بات پر نہیں روئی تو یہاں تو مہر لگ چکی ہے کہ اللہ رب العزت ان کلمات کو ایک قیمتی دستاویز پر لکھ لیتا ہے اور اپنی مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہر کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی یہ ایک علیحدہ فضیلت لیکن بزو جیسے بابرکت عمل کے بعد آپ نے استغفار کر لیا لی توبہ کر لی یہ شریعت کے وہ جواہر ہیں جو ہمیں عطا ہوئے کہ ایک نیکی کے بعد استغفار کرنا اللہ تعالی کی مزید محبت و رحمت کے موجب ہوتی ہے کیونکہ نیکی بذات خود اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد ہے اور نیکی کے بعد اور استغفار ہو جائے تو اللہ تعالی بندے کے استغفار سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس طرح کے اور بھی بہت سی عدلہ موجود ہیں نماز کے بعد پیارے بے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے یہ ذکر کیا کرتے تھے اللہ اکبر استخ فر اللہ استخر اللہ استغ تین دفعہ استغفار دن میں پانچ نمازیں ہیں اور پانچوں نمازوں کے بعد تکرار کے ساتھ استغفار کرنا اللہ معین اللہ فکر اک و حسن اک اے اللہ اپنا ذکر کرنے اپنا شکر ادا کرنے اور اپنی اچھی عبادت کے لیے اور مدد فرما اور توفیق ادا فرما دے تو نماز کی ادائیگی کے بعد بھی آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے یہ بھی صبر کی دلیل ہے کہ شریعت ہمیں اس نہج پر تربیت دینا چاہتی ہے کہ عمارِ سالح کی انجام دہی ہو جو اللہ کے قرب اور اس کی محبت کی بنیاد ہے لیکن عمل صالح کے بعد فخر یا غرور نہ کرنا کسی جسم کا کبر نہ ہو تکبر نہ ہو بلکہ اور توازو اور جھپ جاؤ اللہ تعالی کے سامنے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرو اور توبہ استغفار کرو اس میں اللہ الرحمٰن الرحیم کا مستقر ہو نہ ہو سورت النصر ہے اور مکمل جو آخری صورت نازل ہوئی وہ یہی صورت ہے آخری سورت سورت النصر اللہ کے پیارے پیغمبر پر نازل ہوئی صحابہ کرام اس سورت کو اللہ کے پیغمبر کی موت کی صورت کہا کرتے تھے کہ اس سورہ مبارکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اجل اور آپ کی وفات کی اطلاع دی گئی ہے کہ وقت وفات قریب آ چکا اجل قریب آ چکی یہ خبر آپ کو دی گئی ہے اس خبر کی صورت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الماد و جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح ہو جائے گی فتح سے مر فتح مکہ سید خدون فی دین اللہ خواج اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ سارے قبیلوں کی اسلام کی تمہید بن گیا اس سے قبل مختلف قبائل پر اہل مکہ کا روڈ تھا ان کا تبدار دب اور حیبتھی آج مکہ فتح ہو گیا اور محمد الرسود اللہ مکہ میں ایک فادے کی حیثیت سے داخل ہوئے مکہ فتح ہو گیا اہل مکہ مغلوب ہو گئے مقہور ہو گئے اور جو لوگ اپنے اسلام کو چپائے بیٹھے تھے مختلف قبیلے اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے مگر اہل مکہ کے خوف کی بنا پر قبول نہیں کر رہے تھے دڑا دھڑ ندی رسلام کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے حتیٰ کہ یہ نوز الحجری جو ہے یہ آمول بخود کہلاتا ہے کہ بڑے بڑے وقت اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا مانا مشن کی تکمیل ہو گئی جس مشن کا آغاز مشقتوں اور تکلیفوں سے ہوا تھا صدموں سے ہوا تھا جس مشن کے آغاز میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے گڑے کھودے گئے تھے اور آپ کے ساتھیوں کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا بھاری بھاری سلیں سینے پر رکھی گئی تھی کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا تھا آپ کو کبھی شاعر کہا گیا کبھی مجنو کہا گیا کبھی دیوانہ اور شاہر کہا گیا بڑا پرمشقت آغاز تھا آج اللہ کی رحمت ہو گئی یہی قوم مغلوب ہو چکی ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جو دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں میں نے مشن مکمل ہو گیا جب مشن مکمل ہو جاتا ہے تو بھیجنے والا اپنے بھیجے گئے نمائندے کو واپس بلا لیتا ہے مشن کی تکمیل ہو چکی اب واپسی کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے اب آپ نے کیا کرنا پوری زندگی بھرپور گزری مکہ کے تیرہ سال دعوتی ایوانوں میں اور مدینہ کے دس سال جہادی میدانوں میں یہ آپ کی ایک مکمل کارگزاری پوری زندگی ایک محنت سے عبارت ہے پوری زندگی ایک مشقت سے عبارت ہے مشن مکمل ہو گیا اور دین بھی مکمل ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے ہم دے ربے کا اپنے رب کی تسلیم بیان کرنی ہے اور اس کی حمد و صنع بیان کرنی ہے اور اے میرے حبیب اس سے استغفار کرنا ہے آخری جلمات ہیں جو زندگی کے آخری ایام ہیں ایک بھرپور آملی زندگی گزارنے کے بعد استغفار پر توجہ دو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے رکو سجو میں یہ دعا پڑھنی شروع کر دی سبحان اکلّہ ہوں ہم دکھ سبحان اکلّہ ہوں بحم دکھ استا فروخ اے اللہ میں تیرے حمد کے ساتھ تیری تصویر کرتا ہوں اور توبر استفار کرتا ہوں یہ تھا اب اس صورہ میں تین ہی حکم دے تسوی کرو تحمید کرو اور استفار کرو آپ نے ان تینوں امور کو اس دعا میں جمع کر لیا اور یہ آپ کی عمر عزیز کے اختتامی ایام ہیں آخری ایام میں جو چل رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھرپور عمری زندگی گزارنے کے بعد اسی توبہ اور استغفار کی دعوت دی کہ کثرت سے استغفار کیجئے کثرت سے توبہ اور استغفار کیجئے راج محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے ان آخری ایام کو تسبیح اور تحمید اور استغفار سے بھر دیا اور توبہ اور استغفار کثرت سے شروع کر دی تو یہ ایک ایسی دعوت ہے جو انتہائی نتیجہ خیب ہے کہ عمل صالح کے بعد اللہ کی جناب میں توبہ استغفار کی جائے تاکہ یہ دوہرہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کا باعث بن جائے تو جو بھی نیکی انجام دے اس نیکی کے تعلق سے اگر کسی فخر یا غرور کا شائبہ ہو تو اس کو توڑ ڈالو اس کا گلا مروڑ دو تو استفار کے ذریعے تاکہ شیطان پنپ نہ سکے اور اپنا وار کر نہ سکے وہ بعض لوگوں پر وار کر جاتا ہے جیسے اس شخص پر کیا جو بہت ہی نیکوکار تھا اس نے ایک دن تیش میں آ کر اپنے بھائی سے کہا کہ بلّہ ہی لا یا الله اللہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا اس کے پتہ نہیں کیا غرور تھا ابو ابوداود کی حدیث کے مطابق اللہ رب العزت نے دونوں بھائیوں کو موت کے بعد جمع کر لیا اور سامنے کھڑا کر لیا فرمایا کہ تم نے یہ کہا تھا قسم کھا کر کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا جی ہاں جاؤ میں نے معاف کر دیا اور فرشتوں اسے جا کے جہنم میں ڈال دو اور پھینک دو کل مت الواحد البقت اقبا ہو زبان کے ایک ہی بول نے اس کی عاقبت کو برباد کر دیا اور اگر ایک انسان عمل صالح کی انجام دہی کے بعد توبہ استغفار کرتا ہے تو یہ اس کے توازو کا مظہر ہے اور اللہ کی رضا اور محبت کی حصول کی بڑی طبی احساس ہے کہ بندے نے پہلے دیکھی کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا پھر توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب کو خوش کر دیا تو ایسا انسان یقیناً اللہ کی رضا کا مستحق ہوگا اور اس کی رحمت کا مستحق ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود توبہ کے محتاج ہیں یہ تواز تو ہے ہی ہے مگر گناہوں کو بخشوانا یہ ہماری ضرورت ہے ہم اس کے قدم قدم پر محتاج ہیں حتیٰ کہ قرآن نے یہ وعدے کیا کہ بندے قیامت کے دن بھی توبہ اور استفار ہی کرتے رہیں گے یا توبوا دین امن تو نسوح ایمان بالو اللہ کے دربار میں سچی اور خالص توبہ کر لو توحبت النسوح کر لو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تم کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا آگے فرمائے کہ یوم اللہ النبی نبی دین امن نور ہوں جیسا بین ہوں بہینہ دئی ببی ایمان قیامت کے دن اہل ایمان کا نور سامنے اور دائیں دوڑنا ہوگا اجالا ہی اجالا ہوگا اور وہ ارسات قیامت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں کہ ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے ایسا مکمل کر دے کہ ارساک قیامت کا ہر راستہ ہمیں دکھائی دے ہر راستہ سجائی دے کوئی راستہ تاریخ کا شکار نہ ہو کوئی راستہ ظلمت پہ ڈھکا ہوا نہ ہو کہ ہمیں دکھائی نہ دے ہمارا نور مکمل کر دے اور یا اللہ ہمیں بخش دے ہمیں معاف کر دے تو یہ مفرت کا جو عالم ہے اور مغفرت کا طریق ہے دنیا کی زندگی سے لے کر قیامت تک پھیلا ہوا ہے کہ رساط قیامت میں بھی لوگ توبہ استفاع کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے ہمیں معاف کر دے جس سے توبہ اور استفار کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو یہ ہمیں مستقل طبہ استفار سے تعلق قائم کرنا ہوگا یہ اللہ کے رضا کا موجود ہے جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ام امرمومن کو دہراۃ القدر میں توبہ توبار استغفار کی دعوت دی یقلی اللہ عنا کافو تو فاف و فاف و انا یا اللہ تو افوب ہے گناہوں کو مٹانے والا اور تجھے گناہوں کو مٹانے سے بڑا محب بڑی محبت بڑا پیار تیری چاہت ہے کہ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دو ان کے گناہوں کو مٹھا دو تو میرے گناہوں کو میں مٹا ڈال یہ بڑے جامع الفاظ ہیں اس میں نہ تو کسی وقت کی قید ہے نہ کسی گناہ کا تعین ہے یا اللہ ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں ہر گناہ سے توبہ اور استغفار ہے یہ ایک مطلق جامع دعا ہے ہر وقت کی قید سے آزاد ہر گناہ کی تحدید سے آزاد ہر گناہ کی بخشش ہے اور ہر وقت بخشش ہے مشکل سے مشکل گھڑیاں اللہ اف وقت سکارات یا اللہ اس وقت تیری عفو اور معافی کا طرف گار ہوں جب سکارات موت گاری ہو جائے جو بہت ہی مشکل گھاٹی ہے جب جان حالت میں اٹک جاتی ہے اور پھنس جاتی ہے اور بندے کو یقین آتا ہے فضن انفراق جدائی کا وقت آ گیا بیوی بی بچوں سے ماں باپ سے دنیا سے کاروبار سے گھر بار سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو آغا خان لے جاؤ فلاں ہاسپٹل لے جاؤ فلاں سے دم کروا دو وہ ساری باتیں سنتا ہے اندر سے یقین کر چکا کہ جدائی کا وقت آگیا کیا سکارات یا جب سکارات جاری ہوں اس وقت تیری بخشش کا طالب ہوں وہ اف عند الممات اس وقت بھی تیری بخش کا طالب جب موت آ جائے اور روح قبض ہو جائے اور بندہ یک لخت اس دار دنیا سے عالم برسخ میں منتقل ہو جاتا ہے اور دنیا کے گھر کو چھوڑ کر برسخی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ اسلم کا ارشاد ہے کہ ان حو نہ شدید اگلے جہاں میں جھانکنا اور عالمی برزخ میں جھانکنا یہ منظر بہت ہی ہولناک ہے امیر عمر فرمایا کرتے تھے اگر پوری دنیا کے خزانے مجھے مل جائیں تو اس شرط پر خرچ کرنے کو تیار ہوں کہ اللہ رب الصرت میرا مرنے کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنا آسان کر دے تو یا اللہ اس وقت بھی تیرے افف کا طالب ہوں وہ افوا کر تیرے افب کا طالب ہوں جب میں قبر میں کاٹ دیا جاؤں قبر میں داخل کر دیا جاؤں قبر اگر چہندن کا گڑھا بن جائے تو کیسے برداشت کروں گا اور قبر میں اگر ننانوے سانپ چھوڑ دیے جائیں تو کیسے برداشت کروں گا اس کھن گھاٹی میں بھی تیری بخش کا طلبگار ہوں وہ افوا کفی اور اساتیام تیرے افب کا طلبگار ہوں اور اسات قیامت میں جب قیامت قائم ہوگی اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے کتنی صدیاں اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب کا انتظار کرنا ہوگا انتہائی تنگ جگہ میں کھڑے ہو کر جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا یا اس گھڑی میں تیرے افب کا طلبگار ہوں تیری معافی کا طلبگار گار ہوں تو, تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے وہ افو کا اس وقت بھی تیری معافی چاہتا ہوں جب تیرے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں تیرے سامنے پیش کر دیا جاؤں اور تو میرے سامنے میرے اعمال کو پیش کرے وہ افواہ کا فلمیزان اس وقت بھی تیری افوا کا طلفگار ہوں جب میزان قائم ہو میزان کاٹ دیا جائے اور اس میں اعمال کو تولا جائے اور اس بدن پر پھر جنت اور جہنم کے فیصلے صادر ہوں اف عند الصحف جب افواہ اڑائے جائیں گے اور پھیلائے جائیں گے کو مر, کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں جس پر کامیابی مرتب ہوں گی جس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کہے گا کہ ہاؤ مغرا کتابی آؤ لوگو میرا آمال نامہ پڑھ دو میں کامیاب ہو گیا اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملا وہ کہے گا کہ یا تھا نہیں لم او تھا کتاب ہی کاش مجھے میرا مالنامہ تھمایا ہی نہ جاتا یا لئی تھا القاضیہ اے کاش جو موت آئی تھی یہ موت ہی مجھے فنا کر ڈالتی اور میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا تتاف جب صحیفے اڑائے اور پھیلائے جائیں گے اس وقت بھی تیری بخش کا طالب ہوں افوا کا ان جو پولیس ارا سے گزرنے کا وقت آئے گا جو جہنم پر نصب ہوگا اس وقت بھی تیری بخشش کا تعلیم ہوں یہ ساری مشکل گھاٹیاں ہیں اور یہ دعا بڑی جامع ہے اللہ میں نقاف الفاق یہ اللہ تو بخشنے والا اور معاف کرنے والا اور گناہوں کو مٹھا ڈالنے والا ہے اور تجھے معاف کرنا بہت ہی پسند ہے مجھے معاف کر دے ہر گھاٹی میں سکرت الموت میں اور روح قبض ہونے کے بعد قبر میں داخل ہونے کے بعد اور اراساد قیامت میں مرحلہ میزاد میں مرحلے جتائے صحت میں اور مرحلہ کھلے سرات میں ہر گھاٹی میں مجھے معاف کر دے اور مجھے بخش دے جب بھی یہ دعا پڑھیں کہ ساری گھاٹیاں مستحکر ہوں اور ذہن میں موجود ہوں کیونکہ اللہ رب العزت ہر قسم کی قید سے بڑی ہے اور پاک ہے ہر گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہے ہر آن ہر گھاٹی ہر گھڑی زمانے کی تحدید سے پاک اور گناہ کی تحدید سے پاک ہر گناہ کو معاف کرنا وہ اس پر قادر ہے تو یہ ایک معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے موضوع بھی جاری ہے ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بندوں کی بخشش چاہتا ہے بڑے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کے جان دہی پر گناہ واغ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے گناہوں کی بخشش کا اعلان ساگر ہوتا ہے ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے اور کثرت سے استغفار کی طرف توجہ دی جائے تھو بار ملبو عزت بھی صحیح بدل استغفار اس بندے کے لیے مبارک رخ شبری ہو کہ جب قیامت قائم ہو اس کے صحیح کو کھولا اور پھیلایا جائے تو اس میں کثرت سے استغفار ہو کثرت سے توبہ ہو اور گناہوں کی معافی اور گناہوں کی بخش ہو تو بندہ بہت ہی زیادہ اللہ کے قرب اور اس کی محبت کے حصول کا مستحق ہوگا تو یہ ایک ایسا جوہر ہے جو ہر آن ہماری زندگی کا حصہ بننا چاہیے ہر قدم توبہ کیجیے ہر گناہ سے توبہ کیجیے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے اسی طرح جیسے اللہ کے حبیب دعا کیا کرتے تھے بغرلی ماں قدم تو وہ ماں اخر تھی وہ ماں علم تو ماں ما اسر یا اللہ ہر گناہ معاف کر دے اگلے پچھلے اور ظاہری اور چھپے ہوئے چھوٹے اور بڑے اور قصدن اور خاصن ہر گناہ کو معاف دے آپ تو گناہوں سے بادشاف تھے یہ تعلیم ہمارے لیے ہے بہت اللہ تعالی اللہ, تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں توبت الرسوح کی توفیق دے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں توحید کی محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ اور اس کے پیارے کے امبر کی سنت کی محبت کے ساتھ سفر آخرت کا آغاز ہو اکول و قلح بستی الحمد الحمدللہ رب العالمی